کتاب میں سلیمان کا ایک واقعہ جو بیان کیا ہے کہ آپ لشکر کو لے کر نکلے ہیں تو چیوں کی آواز لگاتی ہے مساق نکھوں کہ اے چونکیوں اپنی اپنی دلوں میں گھس جاؤ تو سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے ہیں تمہیں روڈ کر چلے جائیں گے تو یہاں ایک عجیب سی چیز ہے تو وہ دیکھیں وہ مخلوق کہتی ہے چیونٹی اے نملہ چاہے وہ نملہ اش ہو یا ابید ہو کوئی بھی ہو اب نملہ اب وہ دیکھیے اس میں ہم مکو اپنی قوم کا احساس یعنی خطرے سے بچانا یہ دیکھے کہ چونٹی ہے وہ اور وہ دیکھ رہی ہے کہ ایک لشکر ایسا آنے والا ہے کہ وہ شعوری نہیں لگتے ہیں یہ ساری میری قوم جو ہے یہ تباہ ہو جائے گی قوم نیچے روندی جائے گی یعنی اس چوٹی کا اپنی قوم کے بارے میں ایک فطر دیکھیے اس کا تھوڑا سا موازنہ ہم کرتے ہیں کہ اگر ہم بھی انشاءاللہ شاء اللہ اللہ نے سمجھ دی ہمیں سہن دیا اس بات کا کہ ہمیں اللہ نے کہ ہم اپنی قوم کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کو آگے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ چونٹی کی طرف دیکھیے میں کہتا ہوں کہ بار بار اس پر سوچئے کیا جس طرح وہ ہم القوم ہی اس کو اپنی قوم کے بارے میں اس نے سوچا کہ میں اس کو بچاؤ کیا ہمارے میں بھی یہ فکر ہے کہ جو اتنے بڑے خطرات آ رہے ہیں جس میں مسلمان رونے جائیں گے تباہ و برباد ہو جائیں گے کیا ان کو تھوڑا سا بچا لیں پھر بچانے پر بھی دیکھیے جو چونٹی کی بل ہوتی ہے نا وہ سب سے بہترین پناہ گاہ اور اس نے یہ نہیں کہا کہ درختوں پہ چڑھ گاؤ کس درخت سے نیچے آ جاؤ ادھر سے پناہ لکھ اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ بل ایسی ہے جتنا مرضی طوفان بارش آ جائے پانی نہیں گھستا اس کے اندر ایئر لوک ہوتی ہے آپ کو قوم کو بھی بچانا ہے اور قوم کو وہ راستہ اور وہ جگہ بھی بتانی ہے جہاں وہ محفوظ ہو جائیں بچ جائیں کون المسلمین اللہ کے ماننے والے تو ہم اپنی بات کی طرف آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام السلام اللہ سبحانہ و کے خلیل اللہ یعنی ایک پہلے خلیل اللہ وہ تھے دوسرے خلیل خلی المحبد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو دعوت دی ہے اپنے باپ کو بھی دعوت دی ہے میں اس کو مختصر کر کے آگے لے کے چلوں گا جو ہمارا ایک نقطہ ہے اس کے اندر باپ بھی مخالف ہے قوم بھی مخالف ہے باپ جو بڑا شفقت والا نرم دل ہوتا ہے اور بیٹا اس کے تخم سے ہوتا ہے اور باپ کا جو مقالہ ہے بڑا عجیب سا ہے یا ابراہیم اور بیٹا پھر بھی کہتا ہے یا آبتی جب باپ کبھی غصے میں آتا ہے تو یہ غصے والا ایک انداز ہوتا ہے کہ بچے بچے کو نام سے بلانا اگر وہ شقت اور محبت سے جب بلاتا ہے تو اس میں وہ انداز دوسرا ہوتا ہے یاد نہیں ہے جیسا لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کیا کہنا یاد نہیں ہے لا شک بلا اور یہاں ابراہیم کا والد آگر کیسے بلاتا ہے اپنے بیٹے کو یا ابراہیم بات سن اگر تو اپنی اس دعوت سے بات نہ آیا تو تجھے میں پتھر مار مار کے مار دوں گا رجن کر دوں گا جار جمن تو یہاں بنیاد سے دیکھ لیجیے کہ آپ کی مخالفت آپ کے گھر سے بھی شروع ہوگی آپ کا باپ بھی آپ کا بھائی آپ کی بہن آپ کی ماں یہاں سے ابتدا ہے اسلام کی قوم کو دعوت دی ہے قوم بھی نہیں مانی باپ بھی نہیں مانتا بڑے وہاں کے جو تواز ہیں النمرود آپ کو پتا ہے کہ اس وقت وہ اکیلا حکمران کافر پوری دنیا کا اور ابراہیم اکیلے مسلمان ذرا تھوڑا سا موازنہ کہ اس کو دعوت دینے کے لیے گئے ہیں کیونکہ وہ دعویٰ کرتا تھا اللہ ہونے کا رب ہونے کا اور وہ قوم خود بتوں کی پوجا کرتی تھی وہ ان کے آلیہ تھے ابراہیم کے زمانے میں دو قسم کے آلیہ تھے ایک پتھر کی شکل میں اور ایک انسان کی شکل میں اور ابراہیم دعوت دے رہے تھے قول لا الہ الا ایلا ایلا ایلا اللہ کہ الہ کوئی نہیں ایک اللہ کے سوا یہ اس کا ترجمہ نہیں کہ لوگوں کو ہم کہتے رہیں کہ غیر اللہ کی عبادت نہ کرو لیکن جو لوگوں کے اللہ بنائے ہوئے ہیں وہ کھڑے رہے ان کے بارے میں کوئی فکر نہ کرے صرف لوگوں کو یہ بات کہتے رہے ہم کہ ان کی عبادت نہیں کرنی ہے ان سے بعض آ جاؤ کیا اسی طرح ہوگا کہ آلیہ کھڑے رہیں اور لوگوں کو کہتے رہیں کہ ان کی عبادت نہ کرو یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے یعنی عبادت نہ کرو ان کی یا ان کا وجود بھی نہ رہنے دو یہ لا الحا میں یہ وجود کی بھی نفی ہے یہ دنیا کے اندر کوئی بھی جو اللہ ہونے کا دعوی کرے اس کا وجود برداشت نہیں ہے نہ اس کے ماننے والوں کا ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا تھا کہ قوم کو میں خود دعوت دے رہا ہوں کہ عالیہ کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ نہیں ہے الاحو اراح اب ساری قوم میلے پہ چلی جاتی ہے ابراہیم گھر سے تیسا اٹھاتے ہیں اور جا کے ان کے اللہ جن کو وہ اللہ سمجھ رہے ہیں جن کی عبادت کرتے ہیں ان کے ٹانگیں اور بازو توڑ دیتے ہیں کیا خالی قوم کو یہی کہا تھا کہ ان کی عبادت نہیں کرنی ہے نہیں سے کہ وہ جو الاح قوم جن کو علم مان رہی ہے اللہ مان رہی ہے اس کی بھی دشمنی ہے اور سب سے زیادہ دشمنی اس کی ہے عوام الناس سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالی مو صلی السلط السلام کو جب وادی توا میں وہی کی نہیں تو سب سے پہلے ایڈریس اور پتہ کون سا اللہ سبحانہ دیتے ہیں کہتے ہیں چالیس فرعن کی طرف یہ بڑا سب تو شہتابوٹ ہے میرے مقابلے پر کھڑا ہے اللہ علیہ کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ اللہ کی بھی دائمی دشمنی اور ان کی اللہ کے ساتھ دائمی دشمنی اب کون کے دو قسم کے آل ہیں نمرود اور وہ بوتھ ابراہیم کی جتنی ہمت اور قوت تھی نمرود کے پاس بھی گئے اس کو جا کے بتایا کہ تو, تو وہ اللہ نہیں ہے ایک اللہ جو ساری زمین آسمان کا مالک ہے وہ خالق ہے اور عالم حجیز ہے اب جیسا اس کے ساتھ وہ مطالعہ ہوا سورج بکرا میں موجود ہے لا اللہ خلیف اللہ صاحب ابراہیم کے پاس ہمت اور قوت کے علاوہ اپنی جو ذات کے حساب سے تھی آپ پہنچے اگر اور بھی قوت ہوتی تو ہم توقع کرتے تھے تو ابراہیم شاید لڑ بھی پڑتے کہ ایک جابر اور ظالم کے سامنے جا کر کھڑے ہو جانا اور اکیلے لیکن یہاں تھوڑا سا نا ایک سوچنے والی بات ہے کہ ابراہیم کے اندر وہ کون سی ایسی قوت تھی کہ جو اس کے سامنے وہ ڈٹ گئے کیا اس کی بیٹ پر اس کے پیچھے اللہ جو اس ساری دنیا آسمان کا مالک ہے اس کا رب ہونا کیا ابراہیم کے ذہن میں یہ سما گیا تھا کہ وہی وہ اللہ ہے وہی وہ رب ہے زمین اس کی ہے آسمان اس کا ہے سب کچھ اس کا ہے زندگی اور موت سب کچھ وہ دیتا ہے اگر ایسا نہیں تھا تو شاید ابراہیم کھڑے نہ ہو پاتے ان کو اتنا یقین تھا کہ جب میری موت آئے گی تو ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے تو نہیں لے سکتی اگر مجھے میرا اللہ بچانا چاہے تو ساری نہیں ایک جگہ کھڑی ہو کر مجھے مارنا چاہے تو نہیں بچا سکتے نہیں مار سکتی ہے کیا ہمارا بھی اعتقاد اسی طرح ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کا تھا کیا ہم میں بھی ایسی ہی قوت ہے ایمانی کی ایمانی قوت کہ ہم بھی کھڑے ہو کر لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اخلاق بد اخلاقی نہیں کیونکہ انبیاء بھی اس میں بد اخلاقی نہیں ہوا کرتی تھی اخلاق کے بہترین وہ ہوا کرتے تھے اب ابراہیم اکیلے اگر نمرود کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں اگر طاقت بھی ہوتی تو اس کو گراتے ضرور اب جس کے جس چیز کے کرنے کی ہمت اور المقرف تھے جس بات کے وہ دیکھے چھپ کے بھی چلے گئے ہیں تیسا اٹھا کے ان کے اللہ کے ٹانگے بازو توڑ لیے ہیں کیا دنیا میں اگر لوگ کسی کو اللہ سمجھتے ہوں اس کا وجود برداشت ہے لا اللہ سے یہاں سے انکاری سے شروع ہوتی ہے بات کہ میں اس دنیا کے اندر اللہ کے مقابلے پر کوئی بھی کھڑا ہو جائے پتھر کی شکل میں ہو درخت کی شکل میں ہو انسان کی شکل میں ہو اس کا وجود برداشت نہیں ہے یا ہم ہو گئے یا وہ ہو گا یہ اعتقاد دل کا پہلے سے بنا لیجئے ایمان تین جیزوں کا نام ہے دل کا اعتقاد ہے زبان کا اعتراض امل جوار ہے اس کو ساب سبوت ہے تو جس میں جتنی ہمت ہے وہ کرتا رہے کرے ثابت اللہ ہمت اور تو دیتا رہے گا کرتے رہو اب ابراہیم علیہ و اسلام لے وہاں ٹانگے اور بازو توڑے ہیں پھر گھر چلے گئے ہیں جب قوم میلے سے واپس آئی ہے تو دیکھیے یہاں موازنہ دو سرکش قوموں کا ایک موجودہ دور کے جو سرکش ہیں وہ اور وہ جو اس دور کے سرکش تھے اللہ کے باغی ان میں بھی تھوڑا سا موازنہ کر کے دیکھیے اب جب پتا چلا ہے کہ ہمارے اللہ کی ٹانگے بازو توڑ دیے ہیں اور ان میں سے جو لوگ ہیں اس کے ہماری اہل قوم جنہوں نے ابراہیم کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا آپ بھی سمجھیے کہ آپ دعوت عید اللہ کے میدان میں ہیں لوگوں کو دعوت دیتے ہیں دین کی یہ بات مت بھولئے گا کہ لوگ آپ کو جانتے نہیں کہ آپ دعوت عید اللہ خاوت دے رہے ہیں ابراہیم جب آ قوم اب ہے کہ ہمارے عالیہ کو کس نے مارا ہے کس نے توڑا ہے کس نے تباہ برباد کیا ہے ان میں سے ایک کہتا ہے کہتا ہے ایک شخص سار الرحو ابراہیم اس کا نام ابراہیم ہے وہ اس قسم کی باتیں کیا کرتا ہے آپ بھی اپنی قوم سے ہوشیار رہا کریں آپ نہ یہ سمجھے کہ اگر آپ دعوت عل اللہ کے میدان میں بیٹھے ہیں تو آپ کو کوئی نہیں جانتا لوگ جاہلیت والے ذہنوں میں یہ باتیں رکھتے ہیں کہ یہ کیسے قوم کرنے والے ہیں یہ دعوت کی طرف کیسے لے جاتے ہیں ہم کون سی دعوت دے رہے ہیں آپ کے اوپر شاہد بنے گے گواہ بڑیں اب وہ جب وہاں سے اطلاع ملی تو اس کے جاسوسی ادارے جو بھی لوگ تھے بھاگے ابراہیم کی طرف ابراہیم کو پاس لے کے آئے دیکھو وہاں کیا کہتا ہے کہتا ہے اس کو ابراہیم کا آئین الناس لوگوں کے سامنے پیش کرو لوگ اس کو دیکھیں تاکہ سارے لوگ اس پر شاہد بنیں کہ ہم نے ظلم نہیں کیا ہے ہم حق پر اس کو ماریں یا اس کو سزا دیں گے ان کی دلیری دیکھیے کہ اگر وہ الظالم صوابید اگر کسی کو پکڑ لیتے ہیں یا کسی پر فرد جرم عائد کرنے لگتے ہیں تو اس کو کیا کہتے آوی الناس لوگوں کے سامنے پیش کرو پھر فیصلہ کرو اس کا ہم چھپاتے نہیں ہیں لیکن آج کر کے دیکھیں کوئی جرم پتہ نہیں چلنے دیتے کہاں سے کہاں لے کے جاتے ہیں کدھر ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اب دیکھیے کہ یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے جو اپنے آپ کو لال لہبی کے قائل ہیں کہ کہتے لا الہ بھی پڑھتے ہیں یہ زیادہ سخت مجرم ہیں ان سے یہ وہ زیادہ سخت تھے وہ ان سے زیادہ نرم دل تھے وہ ابراہیم کو اکیلے کو لے کر آئے ہیں نہ اس کے باپ آدر کو اٹھایا ہے تیرا بیٹا ہے نہ اس کی اور رشتے داروں کو عزیز کو اٹھایا ہے سیدھے ابراہیم کو لے کر گئے ہیں وہاں حالانکہ جرم بہت بڑا تھا ان کے اللہ کی ٹانگے بالی ٹوٹی ہوئی ہے چھوٹا جرم نہیں تھا کسی طاقوت کو مارا تھا جو عالیحا تھا قوم کا جس کی لوگ عبادت کرتے تھے پوجا کرتے تھے اس کو مارا تھا اب اکیلے ابراہیم کو لے کر گئے ہیں ہمارے یہاں فیملی اٹھا کے لے جاتے ہیں اگر موض نہ کیجیے تو کہ یہ اپنے اسلاب سے بھی زیادہ سخت ہے یہ جو آج کل کے توازی تھے یہ اپنے اسلاب سے بھی زیادہ سخت ہیں نرمی کا کوئی دوشا نہیں ہے ان کے اندر دیکھ لیجیے آپ کے سامنے ان کے مزاحے ہیں اب ابراہیم کو سامنے لایا گیا ابراہیم بھی آگے ہیں اس میدان کے اندر پتا ہے ابراہیم کو کہ یہ میں نے سب کچھ کیا ہے اس کے باوجود بالکل آ گئے ہیں میدان کے اندر کھڑے ہیں اور ان سے وہ کہتے ہیں ہاں ابراہیم بتاؤ یہ تم نے کیا ہے ابراہیم کہتے نہیں اپنے بڑے سے پوچھو سم منو کی سوروش ہی یہ دیکھئے کیسے اچھا انسان ہے کتاب اللہ میں کہ ان کے سر جھک گئے ایسے جب ابراہیم نے کہا کہ ان سے پوچھو اور دل کے اندر کیا رہے گا ابراہیم یہ تو بولتا ہی نہیں ہے سنتا ہی نہیں ہے دیکھے رجوع دائی حق کی بات کو مان لینا اور مان لے اور نیچے ہو گئے اور کہتے ہیں یہ بولتے ہی نہیں لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ جو ساتھ مانا بیٹھے ہوئے تھے نا دوسرے بول مشیر اور سارے اور قوم انہوں نے ایک دم شور مچا دیا او اس نے تو ہمارے اللہ کو مارا ہے اللہ خداوں کی ٹانگے بازوں توڑے ہیں ہر ریکو ہر ریکو اس کو جلاؤ اس کو جلاؤ ساری قوم اس کی طرف ہو گئی حالانکہ حق بھی پتا چل گیا لیکن شیتام خبھی کے انسان اگلی بار دیکھیے ابراہیم پر حکم صادر ہو گیا یہ دعوت اے اللہ کے میدان میں چلنے والے لوگ ذرا باتوں کو یاد رکھو ابراہیم پر حکم صادر ہو گیا ہے حکم صادر کس وجہ سے ہوا ہے کو جلا دو اس کو ابراہیم نے چوری کی ہے مال کھایا ہے کسی کا نہیں وہ جو اسلام کے اندر انٹری ہے نا جی لاحا یہ اس کے انکار کے اوپر ہے کہ میں نہیں مانتا اس سے تنازع کبھی نہیں ہوتا یہ بات یاد رکھ لیجئے دنیا کے ہر مسئلے سے تناظم کر دیئے لیکن عقیدہ توحید سے تنازع نہیں ہوتا اللہ کی واحدانی سے وہاں جان دینی پڑتی ہے جان بچائی نہیں جاتی ہمیں آج تک یہ اسباب دیے گئے پڑھائے گئے ہیں نہیں جانے بچا لو کوئی بات نہیں ہے اب دین کا کام ہوگا پھر بھی ہم ہماری جان بچ جائے گی ہماری جماعت بچ جائے گی ہمارا سیٹ ست اپ بچ جائے گا آگے دین کا کام چلتا رہے گا کیا عقیدت توحید پر جانے بچائی جاتی ہے جانے دی جاتی ہے اس پر بھی میں انشاءاللہ شاء آپ کو بتاتا ہوں کہ جانے بچائی جاتی ہیں یا جانے دی جاتی ہیں ابراہیم کو حکم کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہو گیا اب ابراہیم اکیلے ہیں کیا ابراہیم نے یہاں کوئی اپلیکیشن دی اس کو کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا تم لوگ مجھے جلا دو گے ابراہیم کے ذہن میں خیال آ گیا. میں تو اکیلا اس وقت مسلمان ہوں دنیا چندر اور کے اندر اور کوئی مسلمان بھی نہیں ہے میں لوگوں کو دعوت عید اللہ دوں گا میں چلا گیا تو دعوت بن کون دعوت دے گا آج بھی دائی یہی سوچتا ہے تو نیچے گر جاتا ہے بڑے بڑے لوگ جو اس میدان میں کھڑے ہیں کہتے ہیں ہم دعوت اللہ کا کام کر رہے ہیں. اگر ہم چلے گئے تو بعد میں کون دعوت اللہ کا کام کرے گا دعوت اللہ آپ لوگوں کے سر پر ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ سفر کر کے چلے جاؤ اور کہو کہ دعوت اللہ کا کام ہم نے کرنا ہے نہیں اللہ بلا رہ جاؤ اللہ کے پاس چلے جاؤ اب ابراہیم ہے تو کوئی فکر نہیں کوئی اپلیکیشن نہیں دی کوئی وہاں گزارش نہیں کی ہے جب اس سے غلطی ہوگی مجھے تو پتہ نہیں تھا اتنی بڑی سجا دے دو گے مجھے جلا دو گے میں مجھے معاف کر دو بس آئندہ سے میں نہیں کرتا سیدھے اپنے موقف کے اوپر ڈٹے ہوئے کیونکہ معاملہ اللہ کا ہے زبان سے اقرار ہے دل سے اعتقاد ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور علا نہیں ہے جن کو میں نے توڑا ہے یہ میرا اقرار ہے اللہ کے ساتھ بڑھنا میرا اسلام کہاں بچتا ہے اگر یہ ہمیں تحفظ کر کے لو نہیں یہ اللہ ان کا تحفظ ہو جائے ان سے تعاون ہو جائے ان کے ساتھ بیٹھ بھی جائیں ان کے ساتھ مل بھی جائے ایسا ہو سکتا ہے یا دوستی معمولی چیز ہم سمجھتے ہیں اس کو اللہ کہتا ہے میرے اور اپنے دشمن کو دوست مت بناؤ کون ہے اللہ کے دشمن سب سے بڑے یہ جو اللہ کے مقابلے پر کھڑے ہیں اللہ کے ساتھ کفر کر کے حدود اور تجاوٹ کر کے اس اپنے سامنے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں فساد پھیلاتے ہیں اصل میں جو فساد کا معنی ہمیں دیا گیا ہے نا جی وہ کہتے ہیں اہل حق فساد پھیلا رہے ہیں جو دین اللہ کی دعوت دیتے ہیں لوگوں کو جنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں وہ جنت میں لے جانا چاہتے ہیں لوگوں کو کہتے ہیں یہ کام نہ کرو یہ کام نہ کرو کہتے یہ اہل فساد ہیں کیا اہل فساد وہ نہیں ہیں جو خالق اور مالک جس نے اس مخلوق کو پیدا کیا اس نے سارا نظام دے دیا ہے وہ ظالم سارے نظام کو توڑ کر اپنا نظام اس دنیا کے اس مخلوق کے لیے دیتے ہیں کہتے ہیں وہ اہل فساد نہیں ہیں وہ اللہ کے سب سے بڑے اہل فساد وہ ہیں اور جو دین اللہ اللہ کی طرف دعوت دینے والا وہ اہل فساد میں سے نہیں ہوتا وہ دائی حق ہے وہ کہ یہ معاشرہ سمجھتا رہے اس کو یہ بات اس سے بالکل نہیں ڈرنا چاہیے امبیا اور جتنے ہیں سارے اسی بات کی دعوت دیتے رہے ہیں اللہ آپ دیکھیے رسول وسن کیا فرمایا کیا مت کے دن جو انبیاء حاضر ہوں گے کسی کے ساتھ ایک دو اور کوئی نبی ایسا بھی ہوا جس کا اس کا ماننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا اور اس دنیا کے اندر انبیاء اور رسول کو آرم سے چیر دیا ہے تنگیوں سے گوشت دوچ گیا جسم سے کس بات پر کیا سارے نبیوں کی دعوت پولو الہ الا اللہ نہیں تھی سب انبیاء کی دعوت یہی تھی پواہر اللہ, اللہ اسی طرح اسی پر سب جھگڑے ہوئے ہیں سب لڑائیاں اسی پر ہوئی ہیں آج ہم اس سے تنازع کیوں کرتی ہیں مجھا اب ابراہیم نے کوئی اپلیکیشن درپاس نہیں دی وہاں چپ کر کے جو صدا ہے ٹھیک ہے قبول کر لی ہے اب قوم ساری ابراہیم کی قوم ہے نا وہیں پر وشپا رہے تھے نا اب دیکھو جب معاملہ نکھر گیا نا سامنے آ گیا پتا چل گیا کہ ابراہیم اجرم ہو گیا ہے کئی محبت کرنے والے ہوں گے ابراہیم علیہ السلام اسلام سے اس قوم میں ہوتے ہیں نا جی اب اس وقت کیا ہوا کسی محبت کرنے والے نے آواز اٹھائی نہیں اٹھاتے بھائی کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کسی پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھا رہے کہ میرے پیچھے کوئی آواز اٹھائے گا اللہ پر بھروسہ کرے وہ خالق اور مالک ہے اس کی طرف ہے اس کی طرف واپس چلے جاؤ گے بچہ کوئی نہیں ہے کوئی آپ میں سے مجھ میں سے جو ہمارے اہل میں سے دادوں پر دادوں میں سے پیچھے ہو آج تک کبھی کوئی بیٹھا زندہ ہے یہاں کوئی دس بیس میں چلا جاتا ہے چالیس میں کوئی پچاس میں کو ساٹھ میں جاتا ہے اپنے اس رب کی طرف واپس چلا جاتا ہے تو اس پر فکر نہ کیجئے جو اس نے ٹائم مقرر کیا ہے اس پر وہ لے جاتا ہے نہیں چھوڑتا نہ کوئی بچ سکتا ہے اب ابراہیم کی قوم دیکھو جب وہ آگ جلائی جا رہی ہے تو تبرک کے طور پر کوئی لکڑیاں لا رہا ہے کوئی گھی لا رہا ہے کوئی کچھ لا رہا ہے تاکہ یہ آگ اور بڑھ کے تیز ہو ہمارا بھی اس میں حصہ ڈال جائے توابی کے حواری جو اہل توحید کے دشمن ہوں گے نا وہ آپ کو مارنے کے لیے جو آلات ہوں گے نا وہ بھی مہیا کریں گے آپ کو تکلیف پہنچانے کے سارے اسباب جو ہے وہ لے کر آئیں گے نرم گوشہ نہ رکھے گا اپنے ذہن کے اندر وہ ابراہیم کے علیہ السلام السلام کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا ہے اب پوری قوم ڈال رہی ہے آگ جلا دی گئی ہے منجیت میں ڈال کے ابراہیم کو پھینکا جا رہا ہے خسکون اللہ ہونے مل باقی آپ یہاں دیکھیں ابراہیم کا ایمان بلا فرشتے کیا کہتے ہیں ابراہیم کو ابراہیم کوئی مدد پی دور کو کہتے نہیں کیوں نہیں میرے جیسا ہو پتا ہے کہ اللہ ملائکہ نے اللہ ملائکہ کے ذریعے یہ نظام سسٹم چلایا ہوا ہے ہاں اللہ نہیں بھیجا ہوگا کیا ہوگا لیکن یہاں ابراہیم کا تعلق بلّا دیکھیے کہاں تھا اللہ کے ساتھ تعلق وہ کس درجے کا تھا کہ ان کو کہتے نہیں وہ جو میرا مالک ہے مجھے دیکھا اب دیکھیں کیا ایمان کی ہماری بھی یہی کیفیت ہے کہ ہمارا تعلق بلا اس طرح کا ہے کہ سامنے پہاڑ بھی آ جائے آگ بھی آ جائے کچھ بھی آ جائے لیکن ذہن کے اندر یہ ہو کہ وہ اللہ ہے بچانے والا یہ ہے ایمان یہاں سے نسلیں نکلتی ہیں یہاں سے کیا آتے پھر آگے آتی ہیں جب یہ ایمان پختہ ہوتے ہیں یا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہم تو اپنی عمارت کو بلڈنگ کو دیکھ کر دو بچوں کو دیکھ کر نیچے گر جاتے ہیں بیوی پیچھے ہوگی وہ بیچاری چھوٹ ہو جائے گی کہاں سے پالیں گے اس کو کیا کرے گی وہ معاشرہ ایسا ہے کوئی کھانے کو نہیں دے گا پینے کو نہیں دے گا آپ کی ذمہ داری ہے اللہ خلق ناک ہوں اللہ کہتا ہم نے خلق کیا ہم اس کو رزلٹ دیں گے اب ابراہیم کو منجیت میں ڈال کے پھینک دیا ہے حسب اللہ نے منوقی اللہ سبحانہ و جس پر ابراہیم کا اعتبار تھا اللہ نے دیکھو حکم دیا اس آپ کو کہ سلامتی والی اور اب جس کا کام ہے جلانا کیا اس نے جلایا ابراہیم علیہ السلام کو لیکن مقابلے پر کیا تھا کیوں نہیں جلایا اچ اللہ پر ایمان اللہ کو ماننا یہ ساری چیزیں آج بھی بند نہیں ہوئی اللہ سبحانہ و کی طرف سے مومنوں کی نصرت مومنوں کی مدد کرنا یہ آج بھی بن رہی ہوئی ہیں انبیاء کا سلسلہ تو بند ہو گیا ہے لیکن اللہ کی نسروں پر مدد بند نہیں ہے اس کے پر بہت سارے وسائل برائے اور اخبار ہے وہ اللہ مدد کر دیتا ہے گھبرانا نہیں چاہیے اس سے احتکاب ضرور رکھنا چاہیے اب ابراہیم کو ڈال دیا ہے آپ بھڑک رہی ہے آپ کی شدت اتنی ہے کہتے ہیں کہ اوپر سے جو پرندہ ہے نا وہ راستہ تبدیل کر لیتا ہے اتنی شدت ہے اس آپ کی آپ جل رہی ہے تو جانور مختلف قسم کے جانور ہیں وہ پھونکے مار مار کے نا آپ کو بجا رہے ہیں یہاں اگلا نقشہ دیکھیے جانور کیا ہے ہیوان لیکن اس کی مومن کے ساتھ محبت اللہ کا نیک بندہ جل رہا ہے اس کو جلا رہے ہیں اور وہ وہ آپ کو بجا رہے جس کی جتنی استطاعت ہے کیا حق اپس پہ بھائی ہوتے ہیں مومن مسلمان آپس میں بھائی بھائی جب کوئی بھائی مصیبت میں تکلیف میں آ جائے کیا یہ جانور سے اولا ہے نا سہم رکھتے ہیں شعور رکھتے ہیں بھائی کی مدد کریں اس کو بچائیں گے نہ بچائیں ظالم اس کو تکلیف دے رہے ہو اس کو تکلیف آ رہی ہو کسی بھی طرح سے اس کی مدد کریں یا نہ کریں یا بھاپ سے چھوٹ جائیں گھر میں کہ میں اس کی مدد کروں گا تو میرا نیٹ ورک نیچے گر جائے گا ٹوٹ جائے گا میری بھی پہچان ہو جائے گی مجھے بھی وہ فلام ہو جائے گا نقصان پہنچ جائے گا کیا ایسا ہوگا یا بھائی کو بچایا جائے گا یا اس کی مدد کی جائے گی وہ جانور ہیں وہ دیکھو وہ لگے ہوئے ہیں بچارے آگ بچانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام انہی میں سے ایک چھوٹا جس کو چھپکلی کہتے ہیں پھوڑ کے لیے وہ پھونکے مار مار کے آگ کو بھڑکا رہی ہے اب دیکھیے ذرا کہ ایک یہ چھوٹا سا جانور ہے وہ پھونکے مار مار کے آگ کو بھڑکا رہی ہے آشہ بیٹھی ہیں ایک عورت آتی ہے ہمسائے سے وہاں آپ کے پاس نیزا بڑا ہوا ہے کہتی ہے یہ نیزا کس لیے ہے کہتی ہے ہم اس سے چھپکلیاں مارتے ہیں کہتی کہتے وہ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جائے کہ ابراہیم کو آگ میں جلایا جا رہا تھا تو یہ پھونکے مار مار کے آگ بڑکا رہی تھی سماؤ ایک سائڈ پر مومن کی مدد کرنا اور دوسری سائڈ پر جب مومن جل رہا ہے اگر اس کو جلانے میں اگر جانور بھی کوئی مدد کر رہا ہے اس کو بڑھا رہا ہے اس کی تکلیف کے اندر اس کو مارا جائے گا یہ چھوڑا جائے گا پڑھ لیجئے جا کر امام حسم دہم اس روایت کو ملے جائیں گے چھپکلی چھوٹا سا جانور ہے یہ بات یاد رکھ لیجئے آج بھی ہم اس کو مارتے ہیں ہمیں سوال ملتا ہے اس لیے کہ جب ہمارے باپ ابراہیم کو جڑا جا رہا تھا تو یہ دان پھونکے مار مار کے آپ کو بڑھ پا رہی تھی ہماری دانیہ دشمن ہے یہ جب تک کیا مت رہے گی ہم اس کو مارتے رہیں گے نمک کی دشمن ہے یہ ایک شعور رکھتا ہے آدمی یہ عقل دی ہے جس کو شعوری طور پر اس کو تو پتہ نہیں ہوگا شاید ہم سمجھتے ہیں لیکن ایک شعوری طور پر جو مومن کو جان بوجھ کر اسلام پر مارتا ہے قتل کرتا ہے تکلیف دیتا ہے کیا حکم ہوگا اس کا اگر جانور کا یہ حکم ہے ہم تو جانور کو نہیں چھوڑتے تو انسان کو چھوڑ دیا جائے گا کہ جو مومن کو تکلیف پہنچائے مومن کو آگ میں جلائے اور جلانے میں مدد کرے تکلیف دینے میں مدد کرے ان کے بھی سٹیپ ہیں ایک تو وہ ہیں جو حکم صادر کرتے ہیں خود مارتے ہیں آلے کا سب کچھ کرتے ہیں ایک وہ جو اس کا معاون ہے اور آلہ قتل جس سے وہ مر رہا ہے مومن اس میں تائن کر رہا ہے ساتھ میں اور بھی پھونکے مار مار کے بھڑکا رہا ہے نہ تیل پھینک رہا ہے نہ لکڑی پھینک رہا ہے جبکہ قوم پوری لکڑیاں لاگا کے اس میں شراکت کر رہی تھی عورتیں بچے سارے اس کو تبرط کے طور پر ابراہیم کو جلانے میں وہاں مدد کر رہے تھے سارے وہ سارے کس کے ساتھ تھے کیا ابراہیم کے ساتھ تھے وہ جو لکڑیاں لا کے دے رہے تھے جو تیل پھینک رہے تھے مومن کو جلایا جائے گا اور عوام الناس کی مدد کرے گی ہم کہتے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے کہاں ہم بیٹھے ہیں اب یہ چھپکلی کوڑ پھر لی کیا مستق ثواب ہے اور آج اگر مومن محد کا کوئی دشمن اس کی مدد کرنے والا یعنی کافروں کی مدد کرنے والا مومن کو جلانے والا مومن کو قتل کرنے والا مومن کی اس سے دائمی دشمنی ہوگی اور کیا مستق رہے گی کیونکہ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے بالکل یہ فیصلہ ہے اللہ سبحانہ تعالی نے اس انسانیت کو پیدا کر کے نا جی دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے آپ اپنے پلڑے کو سمجھ لیجیے کہ آپ کس پلڑے میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا جھکاؤ دوسرے में میں کبھی نہیں ہونا چاہیے ایک پلڑا مومنوں کا ہے مسلمانوں کا ہے دوسرا پڑا کافروں کا ہے اللہ کے باغیوں کا ہے اس کو باغی تصور کیا کرے ذہن میں یہ کیا لایا کرے غیر مسلم غیر مسلم یہ کلب نہ لیا کرے ایک اللہ سے مارنے والے دوسرے باغی ہیں بغاوت کیے ہوں اللہ سفروں کا آر سے پھر دیکھیں کیسی آپ کے اندر اللہ کی محبت اور جب اللہ سے محبت ہو جائے گی تو اس لیے میرے بھائیو ان باتوں کو سمجھیے ہم معاشرے کے دیکھتے ہوئے کہ ساری قوم ایک سائیڈ پر چل رہی ہے تو ہم اس کی طرف چل پڑتے ہیں مومنوں کو ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں لا لائق اللہ صاحب ہر آدمی جتنا مقلف ہے وہ کام کرے اور ہر آدمی احضار کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم نے بتوں کی ٹانگے بازو توڑے دے نا دیے قوم میلے پہ چلی گئی تھی یہ بات یہ اصل میں ایک ایسا واقعہ ہے اس کے اندر اتنی ساری نصیحتیں ہیں کہ آدمی بیٹھا بیان کرتا رہے تو ختم نہیں ہوتی ابراہیم نے جب بت توڑے تھے نا جی تو قوم ساری کہاں گئی ہوئی تھی میلے پر گئی ہوئی تھی ابراہیم نے کسی کو کانو کان خبر نہیں ہونے دی تھی پوری قوم میں سے کسی کو پتا نہیں چلا تھا یہ کام نبی نے کیا تھا آم آدمی نے نہیں کیا تھا الہوں کی تانگے بازو توڑے تھے اور خود بھی کسی کو نہیں بتایا تھا کوئی شراکت دار بھی نہیں بنایا تھا اس نے ان کو پتا تھا میں خود یہ کام کر سکتا ہوں اکیلے کر لیا تھا کوئی ضرور نہیں ہے شراکت داری کی اکیلے کیا تھا کر لیا ابراہیم نے شاید بات کو آپ سمجھتے ہیں اللہ نے سمجھ دی ہے سب لوگوں کو جو مخلوق ہے نا ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے سمجھ دی ہوئی ہے ہر بات کو سمجھتے ہیں اب وہ اپنا عملیہ کر کے اپنے گھر بھی واپس چلے گئے ہیں اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کے قوم میں سے کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی تھی یہاں دو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بہترین اعتماد والے ساتھی علی رضی اللہ عنہ بیت اللہ کے پاس آ گئے ہیں پہلے علی کو کہتے ہیں بیٹھ میں تیرے کاندھے پہ چڑھتا ہوں کام نہیں بتایا راستے میں آ رہے ہیں کام نہیں بتایا گھر سے نکلے ہیں کام نہیں بتایا کہاں جا رہے ہیں آؤ چلے لے گئے ہیں بیت اللہ کے پاس بیٹھ گئے ہیں پھر بھی نہیں بتایا کہتے ہیں بیٹھ علی میں تیرے کندھوں پہ چڑھتا ہوں علی بیٹھ کے کندھوں پہ چڑھنے لگے تو علی سے اٹھانا گیا کہتے ہیں اچھا علی تو نیچے ہار آپ بیٹھ کے کہاں علی چڑھ میرے کندھوں کے اوپر علی اوپر سے اڑے کہتے گویا تھا میں نے بیتبا کی دیوار کو چھو لیا نبی وسلم حکم کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں تیرے ہاتھ میں جتنے یہ بوت آئے نا ان کو توڑ کے کچی کچی کر دو کہتے ہیں میرے ہاتھ میں جتنے آئے میں نے کچی کڑچی کر دی اور پھر ہم نمان محمد اور چھپتے چھپاتے اپنے گھر چلے گئے یہ قوم کے کیا تھے جن کو توڑ کے آئے تھے وہ قوم کے یہاں سے ابتدا تھی اسلام کی گیٹ وے آف اسلام ہے انکار کرنا ٹانگے بازو توڑنا ان کا وجود دنیا میں برداشت نہ کرنا اگر ان کے حواری بھی ساتھ میں آئیں گے نا تو وہ بھی انہی جیسے ہوتے ہیں ان کا فرق کچھ نہیں ہوتا بس جو میں نے لبے لباس بیان کرنا تھا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے تو انشاءاللہ شاء اللہ آپ سمجھدار بھائی ہیں ہمیں ملت ابراہیم کی اتباع کرنی ہے اللہ سبحانہ و نے اس بات کو بیان کر دیا ہے وہ طبع ابراہیم اسوت الحسل ابراہیم معروح. اللہ سبحان تو جو ملت ابراہیم بے رب کرے گا یہ اتباعی شکل کی باتیں ہیں ساری اور خلیل اللہ اور اللہ سانح الر پبند کیا ہے کہ وہ ملت ملتا ابراہیم یہ جو توحید جس پر ابراہیم چلے ہیں ہاں یہ دیکھ لو اس پر, یہ ہے اصل وہ میں نے اس کو خلید اللہ بنا لیا تھا تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح دن کو سمے توفیقی کتاب ہومائے اور انبیاء اور رسول کے نکشتر پر چلے ہوئے توفی کتاف ہومائے یہ واقعہ جو ہے نا امبیا اور رسول کے جو اللہ سبحان طالب نے میں بیان کی ہیں ان کو ذرا پڑھا کریں پڑھ کے دیکھا کریں کہ کہاں کون کہ, کہ, کہ, کہ, کہ, رکا ہے کس نے کیا کیا ہے حکم کیا آیا ہے اور کیسے کیا گیا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اپنے معاشرے کے اندر اللہ سے اللہ صلاح تحرین کو سمجھ کافی خطاب ہماری